جس کی زو کے تذکرے قرآن کرتا ہے یہ کس کو کہا جا رہا ہے جس کے ہوتوں کے تذکرے قرآن کرتا ہے میں اللہ نے نام لے کے کبھی نہیں بلایا جس کو اللہ نے نام لے کے کبھی نہیں بلایا اللہ اس کی ادا کے تذکرے کرتا ہے یہ کمبل اور کے سوتا ہے اللہ کہتا ہے یا یو ہل مدت سے رو اور کمبلی اوڑنے والے میرے پیارے پیغمبر اٹھ سونے کا موسم ختم ہو گیا ہے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے یہ اس کو کہا جا رہا ہے جس کے مطالعے کہا گیا Nabiiyo, shahida, wa wa nazira, wa bizne, <سؤال> یہ کس کو کہا جا رہا ہے یہ اس کو کہا جا رہا ہے اس کے متعلق اللہ کہتے ہیں جس کے متعلق اللہ کہتے ہیں ذکر یہ اس کو کہا جا رہا ہے جس کے متعلق اللہ کہتی ہے میرے پیغمبر تیرے چچا نے تیرے چچا ابو لاحب نے اگر کوئی صفاء پہ پہلے دل تجھے گالی نکالی ہے اور اس نے کہا تبل تب لک الصائر الیوم لہذا جما تنا تبل لک الصائر الیوم لہذا داوتنا سارا دن برباد ہو جائے تو نے اس دعوت کے لیے ہمیں بلایا تھا میرے پیغمبر تو نے جواب نہیں دینا ت نے جواب نہیں دینا ت نے جواب نہیں دینا میرے پیغمبر فرش پر تو میرا گلا نہیں سہ سکتا تو میں بھی تیرا گلا برداشت نہیں کر سکتا میں جواب دوں گا تب یہ کس کو کہا جا رہا ہے امام المبیا ہے سرور کائنات ہیں صاحب قرآن ہیں صاحب بیران یہ کس کو کہا جا رہا ہے یہ اس کو کہا جا رہا ہے جو منزلوں میں اتنا دور نکل گیا تھا کہ جبریل کے پر جلنے لگے تھے جبریل کے پر جلنے لگے تھے اور جبریل کہتا تھا اگر ایک بال برابر اوپر اڑوں رب کی تجلیاں میرے پر جلے گی اور اللہ نے کہا تھا میرا سونا پیغمبر آ جتھے جتنے دے سردار دی منزل ختم ہو گئی ہے محمد بشر دی منزل شروع ہو یہ کس کو کہا جا رہا ہے یہ کس کو کہا جا رہا ہے یہ اس کو کہا جا رہا ہے جو سراج منیر ہے جو خاتم نبیین ہے جو صاحب قرآن ہے جو صاحب میراج ہے یہ اس کو کہا جا رہا ہے جو پوری کائنات کا جوہ ہے پوری کائنات کی ہم ہے پوری کائنات کا نچوڑ ہے پوری کائنات کا مقز ہے پوری کائنات کا مکھن ہے ساری کائنات کا صردار ہے یہ کس کو کہا جا رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے جو چودہ طبقوں کا دلہا ہے چودہ طبقوں کا دلہا ہے چودہ طبقوں کا سردار ہے سارے انبیاء کا افسر ہے سارے امبیا کا افسر ہے تو اور میں کون ہے میں اور تو کون ہے ان کو کہا جا رہا ہے لائن اشرکتا میرے پیغمبر تو میرا محبوب بھی ہے تو میرا پیارا بھی ہے تجھے خاتم النبیین بھی بنایا تجھے رحمت اللی العالمین بھی بنایا لیکن میرے پیغمبر اگر بالفرض محال اشرکتا آپ نے بھی شرک کیا اور آپ سے بھی شرک کا ارتکاب ہو گیا لَيَحْبَتَنَّ حَمَلُكْ لَيَحْبَتَنَّ موکا کا ہبا تن کا تیرے آمال بھی کیا ہو جائیں گے بولو بولو بولو تیرے آمال بھی برباد بھی ہبت ہو آگے, سنو آگے سنو اللہ کہتے ہیں منل خاصرین ہو اور میرے پیغمبر تو بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں ایک بات بتائیے کیا عقیدہ آپ کا میرا اہل سنت کا انبیاء سے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا, ہوتا ہے ماں کی گوشت سے لے کر قبر میں جانے تک انبیاء ہر قسم کے گناہوں سے معصوم محفوظ معصوم الخطا خطاب پیغمبروں سے کوئی گنا سرزاد نہیں ہوتا بلکہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں آج پھر وہ جملہ کہنے لگا ہوں میں کہا کرتا ہوں کہ ساری کائنات کے لوگوں کو اللہ خطاب کرتے ہیں کہ تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا اے ابو بکر گناہ کے نزدیک نہیں جانا اے فاروق اعظم گناہ کے نزدیک نہیں جانا انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ تو ابو بکر ہی ہے. اے عثمان گناہ کے قریب نہیں جانا حیدر کرار گناہ کے قریب نہیں جانا حسنین کریمین گنا کے قریب نہیں جانا سیدہ فاطمہ گناہ کے قریب نہیں جانا عائشہ گنا کے قریب نہیں جانا امام کو حنیفا گناہ کے قریب نہیں جانا امام مالک گناہ کے قریب نہیں جانا شیخ جی گناہ کے قریب نہیں جانا ساری کائنات کو اللہ خطاب کرتے ہیں کہ تم نے گناہ کے قریب نہیں جانا. نہیں جانا بچنا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اور گناہوں کے قریب نہیں جانا لیکن جب انبیاء کی باری آتی ہے اللہ انداز بدل دیتا ہے اللہ وہاں یہ نہیں کہتا اور میرے نبیوں تم نے گناہ کے قریب نہیں جانا بلکہ اس وقت اللہ کہتا ہے اور کن کھول کے سڑو تصا میرے نبیا دے نیڑے نہیں جانا تسا میرے نبیوں دے دیرے نہیں جانا وہاں گناہوں کو اللہ کہتا ہے تم نے میرے نبیوں کے نزدیک نہیں جانا کزا صرف ولفا شاہ کزا لکھا لے نصر ہم نے یوسف کو گناہوں سے ہٹایا ہم نے یوسف کو بے حیائیوں سے ہٹایا نہیں نہیں قرآن نے انداز اختیار کیا قرآن نے کہا کزا لکھا لے نصر فا ان یوسف وہی کھڑا رہا ہم نے گناہوں کو دور ہٹا دی انبیاء سے کوئی گناہ سرزاد ہو نہیں ہوتا انبیاء سے کوئی گنا سرزاد نہیں ہوتا اور انبیاء کی بات آئی ہے نبوت کی بات آئی ہے عشق رسالت کی بات آئی ہے تو کرتا چلا جاؤں امر شریعت سید شاہ بخاری رحمت اللہ چلنے کے قابل ہوتا ہے اللہ اس کو باپ کی انگلی پکڑوا دیتا ہے ماں کی انگلی پکڑوا دیتا ہے بچہ باپ کی انگلی پکڑ لیتا ہے ماں کی انگلی پکڑ لیتا ہے باپ اس کو لیے پھرتا ہے پترے نہ لیے اتھو ذرا پیر چوک کے رکھ بیٹا یہ اونچی جگہ ہیں ذرا پاؤں اس طرح رکھنا ہے بے باب اس کی تربیت کرتا ہے باب اس کو چلاتا ہے انگلی باب کی پکروا دی انگلی دادے کی پکروا دی انگلی باب کی پکروا دی انگلی ماں کی پکروا دی اور وہ لیے چلتے پھرتے ہیں اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا, جانا, جانا, جانا شاہ جی کہتے ہیں نبی پاک کے والد کو تو آگ اس وقت لے لیا جب آپ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے اور ابھی چلنے کے قابل بھی زیادہ نہیں ہوئے تو ماں کو اللہ نے لے لیا اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تیرے ابے دی انگلی نہیں پکڑوانی میں خود تین میرے میں نے تجھے چلانا ہے میرے پیغمبر میں نے تیری انگلی پکڑ کے تجھے چلانا ہے میں نے کہنا ہے اس مسجد میں نہیں جانا اللہ اکبر سمجھے بھی آ وہ ایس مسیحت نےڑے نہیں جانا ایس مسیح نہیں جانا سمجھا ادھر جانا ہے یہ کام کرنا ہے یہ کام نہیں کرنا اس کا جنازہ نہیں پڑھنا اس کا جنازہ نہیں پڑھنا تو انبیاء تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں ان سے چھوٹا بڑا گناہ سرزاد نہیں ہوتا چل جائے کہ شرک سب سے بڑا گناہ قبیرے سے اکبر حکبرکبا کہ شرک پھر نبیوں کو کیوں کہا گیا لوگوں لوگو یہ جو اردو میں ایک محاورہ ہے پنجابی میں ایک محاورہ ہے آکھا دھی نو تے سمجھاو نو نو آخا دھی نو تے سمجھاو نو نو اللہ پیغمبروں کو کہہ رہا ہے سمجھانا کس کو چاہتا ہے لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے اور میرے پیغمبر بھی اگر شرک کریں جن سے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی سرزد نہیں ہوتا ان کی زندگی کے اعمال میں برباد کر کے رکھ دوں تم کس بات کی مولی ہو کہ تم شرک کرو تو تمہارے اعمال بھی محفوظ رہے شرک تمام عامال کے لیے کیا ہے جی بربادی کا سامال ہے اب آئیے جی ایک بات اور کرتے ہیں یہ بھی مسئلہ آپ بتائیں ہماری شریعت نے شریعت محمدیہ نے کسی گناگار کا جنازہ پڑھنے سے روکا چور کا جنازہ نہیں پڑھنا ڈاکو کا جنازہ نہیں پڑھنا زانی کا جنازہ نہیں پڑھنا سود خور کا جنازہ نہیں پڑھنا شراب نوش کا جنازہ نہیں پڑھنا بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھنا غیبت کرنے والا بہتان باندھنے والا قتل کرنے والا باپ کا قاتل چلو باپ کو قتل کیا بندے نے مر گیا شریعت کیا کہتی ہے نہیں پڑھنا پڑھو اگر وہ مومن ہے مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتا ہے اس کا جنازہ پڑو. باپ کے قاتل کا جنازہ پڑھ سکتے ہو چور کا جنازہ پڑھ سکتے ہو زانی کا جنازہ پڑھ سکتے ہو ظالم کا جنازہ پڑھ سکتے ہو سود خور کا جنازہ پڑھ سکتے ہو شراب نوش کا جنازہ پڑھ سکتے ہو ہر مجرم کے جنازہ پڑھنے کی شریعت محمدیہ نے اجازت دی لیکن جب شرک کی بات آئی تو قرآن نے واضح طور پہ اعلان کیا کہ مشرق کا جنازہ نہیں پڑھنا دیکھیے گا قرآن پاک صفحہ نمبر ایک سو پچاسی پہ آئیے جی صفحہ نمبر ایک سو پچاسی ہے جی سورت کا نام ہے سورت توبہ سورت کا نام سورت توبہ گیارہواں پارا ہے جی صفحہ نمبر ایک سو پچاسی ہے اور آیت نمبر ہے جی ایک سو تیرہ سفے کے بالکل تی... نیچے والی تین سطریں جی نیچے والی تین سطریں جی ماکانبیے وزینا آمنو فیرول مشرقین لیکن اس کا بھی میں ذرا پس منظر آپ کے سامنے رکھوں تاکہ یہ آیت سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی جی امام المبیا سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کا نام ہے عبد مناف عبد مناف ان کے بیٹے کا نام ہے طالب بڑے بیٹے کا نام ہے طالب اس بیٹے کی وجہ سے وہ کنیت کرتے ہیں ابو طالب نام ان کا کیا ہے مناف. مناف مناف کا بندہ بت کی طرف وہ منسوب ہے ان کا نام مناف اور ابو طالب طالب ان ان کی کنیت ہے طالب ان کے بڑے بیٹے کا نام ہے اور بڑے بیٹے کے نام پر وہ کنیت کرتے ہیں نبی پاک کی پرورش بھی کی نبی پاک کا نکاح بھی انہوں نے کروایا نبی پاک کا ساتھ بھی انہوں نے دیا چچا کا آخری وقت ہے نبی پاک کو پتا چلا نبی پاک وہاں پہنچے اس کا آخری وقت ہے نبی پاک جب قریب گئے ابو جان اور وہ ساری پارٹی چار پائی کے قریب ہو گئی تاکہ نبی پاک کو چچا کے قریب نہ مل سکے یہ کوئی بات نہ کر سکے نبی پاک دروازے کی چوکھٹ میں بیٹھ گئے اور اپنے چچا کو خطاب کر کے کہا چچا تیرے مجھ پر بڑے احسان ہے اب تیرا آخری وقت ہے نزر کا عالم تجھ پر تاری ہے میں تجھے کلمے کی دعوت دینے آیا ہوں میں تجھے دعوت دینے آیا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کی توحید اور میری رسالت کا اقرار کر لے چچا اس دعوت کا اقرار کر آگے سے ابو طالب کہتا ہے انی آلمو انی آلمو, انی آلمو انہ کا صادقون وانہ دینہ کا حقون میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو بھی سچا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرا دین بھی سچا ہے لیکن میرے بھتیجے میری زندگی کا آخری وقت ہے اگر اب میں کلمہ پڑھتا ہوں تو میرا ناک کٹ جائے گا لوگ کہیں گے موت کے در سے ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا تھا میری اولاد کو لوگ تانے ماریں گے کہ موت کے ڈر سے تمہارے بابا دادا نے کلمہ پڑھ لیا تھا میں جانتا ہوں کہ تیرا دین سچا ہے لیکن میں عبد المطلب کے مذہب پہ مر رہا ہوں یہ کہتا ہے ابو طالب میں عبد کے مذہب پہ مر رہا ہوں میں اپنے باق کے مذہب مر رہا ہوں, میں تیرا کلمہ نہیں پڑھتا کلمہ نہیں ہو, میرے پر چھڑ چچا میرے کان میں کلمہ پڑ دے میں قیامت کے دن شفاعت کر کے تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا کان میں کلمہ پڑھ دے ابو طالب نے مان کے نہیں دیا نبی پاک روتے ہوئے اٹھ کے آ ابو طالب کا انتقال ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے وہ والد ہیں انہوں نے آ کے اطلاع دی اطلاع کن لفظوں کے ساتھ دی اطلاع دیتی ہیں ان ہم شہ کد ماتا ان کا ذال شہ کد ماتا ہضور اور تا بڑھا چاچا گمراہ مر گیا جی ان ہم الشیخ قدماتا وہ برا گمراہ چچا جو آپ کا تھا وہ مر گیا ہے نبی پاک کے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو میں دعائیں مغفرت تو کر لوں اپنے چچا کے لیے آگے اللہ مانے یا نہ مانے مغفرت کے دو بول تو بولوں اپنے چچا کے لیے چنانچہ اس وقت یہ ہے تری اللہ فرماتے ہیں مات نبی کسی نبی کو یہ بات مناسب ہو نہیں بلزین آمنو اور کسی مومن کو بھی یہ بات مناسب ہو؟ نہیں کسی نبی کو یہ بات مناسب نہیں اور کسی مومن کو بھی یہ بات مناسب نہیں آئی یس ترغ فرو این یس کہ وہ بخشش طلب کریں بخشش مانگے لل مشرقین کرو میں نا اس کے لیے مشرقین کے لیے کرنے والوں کے لیے بخش مانگے معاف کر دے یا پیغمبر کا بیٹا ہو یا وہ پیغمبر کی بیوی ہو پیغمبر کی بیوی ہو بیو یا پیغمبر کا بیٹا ہو یا پیغمبر کا چچا یا پیغمبر کا باپ ہو قربا اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو بخش مانگنے کی اجازت کوئی نہیں کیوں مم ما تبین مات با اس بات کہ ان مومنوں پر یہ بات ظاہر ہو چکی ہے انہیم کہ مشرق جو ہیں یہ سارے جہنمی ہے مشرق جو ہیں یہ سارے جہنمی ہیں مجھے ایک بات کا جواب دیجئے کہہ دینا چاہیے بے اللہ بڑا تنگ نظر ہے ٹھیک ہے بخشش بخش دعا ہی نہیں منگا دیندہ اے دی تنگ نظری جی ایڈی تنگ نظری کہ بخشش کی دعا ہی نہیں مانگنے دیتا جی اللہ یہ کہنے نہیں دیتا کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے یا اللہ اس کو بخش دے اللہ پھر لہائیے نا بیا تنا کیوں نہیں کہنے رہتا اللہ تعالی یہ جملہ اس لیے نہیں کہنے دیتا اللہ تعالی فرماتے ہو میرے مواحد بندے اور میرے مومن بندے اور میرا توحیدی بندہ تو میرا پیارا بندہ تو میرا دوست تو میرا پیارا تو میرا موحد بندہ اور وہ ہے مشرق اور میں نے آسمان سے اعلان کیا کہ میں نے مشرق کو معاف کوئی نہیں کرنا میں نے بغیر توبہ کے مشرق مر گیا تو میں نے مشرق کو معاف کوئی نہیں کرنا میں آسمان سے کہوں میں نے اس کو معاف نہیں کرنا اور زمین پہ کھڑے ہو کے تیری میری لڑائی چنگی نہیں لگتی تیرا میرا رولہ چنگا نہیں لگتا تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں لگتا تو وہی بات ہے جو تیرا رب کہتا کہ مشرق کو اللہ نے معاف ہو نہیں کرنا آپ شرک کی کباہت دیکھیے شرک کی غلازت دیکھیے شرک کی برائی دیکھیے کہ ہر مجرم کا جنازہ پڑھنے کی شریعت اجازت دیتی ہے لیکن مشرق کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کی شریعت اجازت ہو, نہیں دیتی آخر میں دیکھیے جی قیامت کے دن قیامت کے دن شفاعت ہونی ہے کہ نہیں ہونی جی ہونی ہے معصوم بچوں نے کرنی ہے حافظ قرآن نے کرنی ہے. ہے علماء نے کرنی ہے امبیا نے کرنی ہے اور سب سے بڑی شفاعت ہوگی امام المبیا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے دو شفاعتیں کرنی ہے ایک شفاعت قبرا اور ایک شفاعت سگرا شفاعت قبرا ساری دنیا کے لوگوں کے لیے اور شفاعت سگرا صرف اپنی امت کے لیے نبی پاک نے شفاعت کرنی ہے ذرا دیکھیے بندے کو وہ شفاعت ملنی ہے بندے کو وہ شفات نصیب ہونی ہے امام الانبیاء سرور کائنات حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسکراتے ہوئے خوشی کے لمحات میں باہر نکلے صحابہ کے نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ کے چہرے پہ بشاشت زیادہ ہے آج آپ کے چہرے پہ مسرت کے آسار زیادہ ہے کیا بات ہے نبی پاک نے فرمایا خوش کیوں نہ ہوں ابھی ابھی جبریل آیا تھا ابھی ابھی جبریل آیا تھا اور جبریل نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر کو جا کے کہو دو چیزوں میں سے ایک چن لے کیا مقام ہے میرے پیارے پیغمبر کیا تعلق ہے اللہ سے نبی پاک کا میرے پیغمبر کو کہو دو چیزوں میں سے ایک چیز چن لے جو منظور کر لے دو چیزوں میں سے جبریلی امین نے وہ دو چیزیں پیش کی پہلی چیز یہ اگر میرے پیارے پیغمبر چاہیں اور میرے پیارے پیغمبر کہیں تو میں ان کی آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجتا ہوں آدھی امت آدھی امت بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں بھیجتا ہوں یا تو اس چیز کو وہ پسند کر لیں اور اگر اس چیز کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں تو میدان معاشر میں مقام شفات کو پسند کر لیں کہ میرے پیارے پیغمبر کو میں شفات کی اجازت دوں میرے پیغمبر شفات کرے اگو میری مرضی میں مننا یا نہ تو مرضیوں کا مالک ہے شفات کیا ہے شفات دوا شفات کیا ہے دعا ہے دعا کرنی ہے یا اللہ اس کو معاف کر دے یا اللہ اس کو بخش دے یا اللہ اس پہ رحم کر دے یا اللہ اس کو جہنم سے بچا لے آپ کریں دعا آپ کریں دعا, آپ کریں دعا آگے میری مرضی میں مانوں یا نہ مانوں دو چیزوں میں سے ایک چیز چن لیجئے صحابہ کے ذہن میں بھی وہی بات آئی جو بات آپ کے ذہن میں آئی ہوئی ہے ادھی امت سوکھا کام ہے نا ادھی امت بغیر حساب کتاب دے جنت میں چلی جائے صحابہ کے میں بھی یہی بات آئی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ نے کون سی چیز کو پسند کیا آپ نے فرمایا میں, نے میدانِ معاشر میں مقام شفاعت کو پسند کیا میں نے مقام شفاعت کو پسند کیا, شفاعت کو پسند کیا میں شفاعت کروں گا ادھی امت بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں نہیں لے جانا چاہتا یا رسول اللہ ادھی امت اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا رہی ہے اور آپ نے اس کو پسند نہیں کیا اور مقام شفاعت کو پسند کر لیا نبی پاک نے فرمایا مجھے اپنے رب کی رحمت اور رب کی مہربانی اور رب کا فضل اور رب کے کرم سے یہ یقین ہے کہ جب میں شفاعت کروں گا آدھی سے زیادہ امت اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا. مجھے یہ یقین ہے میں آدھی سے زیادہ امت اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا لیکن نبی پاک نے فرمایا وہیا وہاں وہ شفاعت کس کو ملے گی وہاں لمم ماتا وہ شفاعت اس بندے کو ملے گی جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا شرک نہیں کیا ہر اس بندے کو میری شفاعت نصیب ہوگی اور مشرق بندے کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی یہ نبی پاک نے کیوں کہا بھائی میں آدھی سے زیادہ امت جنت میں لے کے جاؤں گا مجھے امید ہے اپنے رب کی رحمت سے کہ میں آدھی سے زیادہ امت جنت میں لے کے جاؤں گا یہ نبی پاک نے اس لیے کہا کہ آپ نے فرمایا ہر نبی کو سنیے گا غور سے ذرا آپ نے فرمایا ہر نبی کو اللہ ایک دعا مانگنے کا اختیار دیتے ہیں ہر نبی کو ایک دعا مانگ لڑی منی منی جانی ہر پیغمبر کو ایک دعا کا اختیار دیا جاتا ہے جو لازمن قبول ہوتی ہے نبی پاک نے فرمایا ہر پیغمبر نے وہ دعا مانگنے میں جلدی کر لی وہ جو دعا قبول کرنے کا اختیار ملا ہے ہر پیغمبر نے وہ دعا مانگنے میں جلدی کر لی قوم نے ستایا پیغمبر نے آزاد مانگ لیا نے ستایا پیغمبر نے مدد مانگ لی وہ دعا مانگنے میں ہر نبی نے جلدی کر لی اور اس نبی کی وہ دعا قبول ہو گئی نبی پاک نے فرمایا میں ظلم سہتا رہا مصیبتیں برداشت کرتا رہا تکلیفیں اٹھاتا رہا لوہان ہوتا رہا مکے سے ہجرت کر کے مدینے جاتا رہا چچا کو زبا کرواتا رہا ستر صاحبہ میرے شہید ہوتے رہے لیکن میں نے وہ دعا دنیا میں نہیں مانگی وہ دعا میں نے دعا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے قیامت کے دن کے لیے میں قیامت کے دن وہ دعا کروں گا اللہ میری دعا قبول کرے گا لیکن یہ دعا اس بندے کو ملے گی جو اس حالت میں مرے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک جب امبیا شفاعت کر چکیں گے جب امبیا شفاعت کر چکیں گے اور جب اولیاء شفاعت کر چکیں گے شہداء شفاعت کر چکیں گے حفاظ شفاعت کر چکیں گے اور معصوم بچے شفاعت کر چکیں گے اور شفاعت کر کے لوگوں کو نکال چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ملائکہ اے ملائکہ ہر اس بندے کو جہنم سے نکال لو ہر اس بندے کو جہنم سے نکال لو جس بندے کی موت اس حالت میں واقع ہوئی تھی کہ اس نے زندگی میں کسی موقع پر بھی شرک جس نے بھی شرک نہیں کیا اس کو جہنم سے نکال لو اگر ذرہ برابر بھی ایمان نظر آ رہا ہے ذرہ برابر بھی ایمان نظر آ رہا ہے شرک نہیں ہے اس کو نکال لو پھر حدیث میں آتا ہے جب فرشتے بھی نکال چکیں گے اللہ کہے گا نبیوں نے بھی شفاعت کر لی فرشتوں نے بھی شفاعت کر لی حافظوں نے بھی شفاعت کر لی معصوم بچوں نے بھی شفاعت کر لی اللہ فرمائیں گے ہن میری باری ہے اب میری باری ہے اللہ جہنم کے قریب آئیں گے اور اپنے دونوں ہاتھ جہنم میں ڈال کے اللہ تعالیٰ وہاں سے ایمان والوں کو جو بتکار گناگار تھے ان کو نکال کے جنت میں پہنچائیں گے نبی پاک نے جب اس حدیث کا تذکرہ کیا نبی پاک نے فرمایا اللہ دے ہاتھ پتن کے ڈے وڈے اوڑے نے اللہ کے ہاتھ ہے نا جو دوحتر اللہ نے میں کر لینا بات میں کہنا یہ چاہتا تھا آج کے درس میں شرک کی مزمت میں شرک کی کباٹ میں آپ پھر ایک دفعہ اس کو سینے میں جما لے بات کو جی ہر گنا بغیر توبہ کے اگر بندہ مر گیا اللہ معاف کر دے گا اگر چاہے گا تو شرک کو معاف بولو نہیں کرے گا شرک تمام امال کو کیا کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے اور اے مشرق کے حق میں بخشش مانگنے کی اجازت ہو؟ کوئی نہیں ہے بیٹھئے سارے بیٹھ جائیں انشاءاللہ اتنا انتظام ہے نا سر کر کے جاؤ تو پورا ہو شاء انشاءاللہ آپ بالکل اطمینان سے بیٹھے سنجیدگی برقرار رہنی چاہیے اور موائد آدمیوں میں تو بہت زیادہ سنجیدگی ہونی چاہیے ایسار بھی کرنا چاہیے کا مطلب یہ ہے چلو میری خیر ہے میرے کو جگہ دیتا ہے یہ ہے اسلام نے اس بات کو سکھایا تو مشرق کے حق میں دعائے مغفرت نہیں کرنی شرک کی کباہت اور شرک کی مزمت آج میں نے آپ کو ہے آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے شرک کیا ہے یہ ہے کیا جس کا مرتکب ابدی جہنمی جس کے مرتکب کے لیے مغفرت کی دعا کوئی نہیں اور جس کے مرتکب کو نبی پاک کی شفاعت نصیب کوئی نہیں ہوگی یہ جرم ہے کیا یہ ہم نے آئندہ جمعہ بیان کرنا ہے آپ تمام حضرات تو تشریف لائیں گے انشاءاللہ میں عرض یہ کروں گا کہ آپ دعوت دیں گے اور دوستوں کو اپنے ساتھ دوستوں کو بھی ملا کے لائیں گے تاکہ ان کو شرک کی حقیقت کا پتہ چلے اپ اس کا اشتیہار بنیں گے اپ لوگوں کو دعوت دیں گے اور مزید لوگوں کو اس میں شامل کریں گے دعا کر لیجی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی الی و صحابی اجمعین ربنا آتنا فی دنیا حسنا و فی الاخره حسنا و قنا عذاب النار اللهم یا الراحمین ارحم علینا یا اللہ ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرما یا اللہ اسے ذخیر آخرت بنا دے یا باعث قرآن کا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا یا اللہ اس کو باعث جن لوگوں نے رمضان البارک کے روزے رکھے ہیں یا اللہ ان کا یہ عمل قبول و منظور فرما باران رحمت کے لیے دعا کیجیے یا اللہ بار رحمت نازل فرما یا اللہ بارمت اللہ اللہ عم اویسنا غیصم مغیسا یا اللہ خوشگوار بارش عطا فرما یا اللہ باران رحمت نازل فرما یا اللہ یا اللہ ہمیں قرآن کا شوق عطا فرما یا اللہ ہمیں قرآن کا ذوق عطا فرما یا اللہ قرآن کی محبت عطا فرما یا اللہ قرآن کے احکام ہماری زندگیوں میں داخل فرما دے یا اللہ ہمیں قرآن کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے یا اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے یا اللہ قرآن کا معنی ترجمہ مفہوم سمجھنے کی توفیق دے تمام بیماروں کے لیے دعا کرو اللہ سب بیماروں کو شفا جتنے ہمارے آ, ہم تو دنیا میں جی رہے ہیں بیماروں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں بارشوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں جتنے ہمارے مواحد بھائی بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں وہ ترس رہے ہیں ان سب کے لیے دعا کرو اس عظیم موقع پر اور اس اہم موقع پر یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے یا اللہ جتنے ہمارے بزرگ جتنے ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہماری مائیں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وفات پا چکے ہیں تیرے پاس جا چکے ہیں میرے اللہ تو ان کی اگلی زندگی آسان فرما دے یا اللہ ان کے کرم کا معاملہ فرما فضل کا معاملہ فرما رحم کا معاملہ فرما یا اللہ ان کے قصور معاف کر دے یا اللہ ان کے قصور معاف کر دے یا اللہ ان کے قصور معاف فرما دے یا اللہ ان کی قبر فراخ کر دے یا اللہ ان کی قبر ادا کر یا اللہ ان کی قبر ٹھنڈی فرما دے یا اللہ ان کی قبر روشن فرما دے صاحب اجمین